اور تم طور کی جانک مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسا کو رسالت کا حکم بھیجا اور اس وقت تم حاضر نہ تھے